يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضاً شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سيد منكم الشهر فليسم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ظنبه و من قام عقدر امان و احتشاب غف لہ اما تقدمی روا علم بخاری مسلم فی سی اماں ہر قسم کے ہمدوثنا بڑائی اور بزرگی رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہائی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے جس میں ہمارے لیے خیر کے موسم بنائے اور کم نیکیوں پر بھی اللہ رب ال جس نے بےحد اور ثواب کا وعدہ فرمایا لہذا اسی رب العالمین کے لیے ہر قسم کے حمد و ثناء ہے بلائی اور بزرگی ہے میرے بھائیوں رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے رمضان کا مہینہ بڑا ہی اہم مہینہ ہے بڑی عظمت والا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر جو خیر سے محروم رہ گیا اس کو بڑی محرومی حاصل ہو گئی جسے مہینہ ملا اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا آپ نے اس کے لیے بدوا فرمائی اور کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے جسے رمضان کا مہینہ ملے لیکن اپنے گناہوں کی مخلت نہ کروا سکے اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا اسی مہینے میں شب قدر آتی ہے جو ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے اسی مہینے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے اسی مہینے عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے اسی مہینے کے اندر جنتوں, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے بڑے بڑے جو سرکش یاتی ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے اسی مہینے کے اندر روزانہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے اسی مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب انسان کو حج کے برابر ملتا ہے بہت ساری خصوصیات بہت ساری فضرتیں اس ماہ مقدس کو اس بابرکت مہینے کو حاصل ہیں یہ سارے مہینوں کا سردار ہے اللہ رب العالمین نے تمام کتابوں کے سردار قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اور اس طریقے سے جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان پر نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے اسے اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا تو بڑا ہی عظیم مہینہ ہے نیکیوں کا مہینہ برائیوں سے رک کا مہینہ توبہ اور استغبار کرنے کا مہینہ تقوا اور پرہیزگاری کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ خوش نصیب ہیں جنہیں مبارک مہینہ حاصل ہوتا ہے اور اس مبارک مہینے کی قدر کرتے ہیں اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں اس مہینے کے اندر فرض کیے ہیں ان کو رکھتے ہیں کرتے ہیں اور خیر کے اعمال اور بھلائی کے اعمال انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو رمضان کا وبرکت مہین نصیب فرمائے اور اس مہینے کے اندر زیادہ زیادہ خیر اور نیک کے کام کرنے کی توفیق دے عام رب العالمین اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے ایک دروازہ بنا رکھا ہے جس کا نام ہے باب ریان اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے رکھتے ہیں روزہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا قرآن سفارش کرے گا اور روزہ بہت ہی اہم ترین عبادتوں میں سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جہنم کو اللہ رب العالمین نے شہبتوں سے گھیر دیا ہے شہبتوں کو توڑ دینے والی چیز روزہ ہے اس لیے جو روزہ رکھتا ہے پابندی کرتا ہے یہ روزہ اس کے لیے جہنم سے ڈھال بن جاتا ہے ڈھال کا مطلب یہ ہوتا جیسے جنگ کے اندر مجاہد یا سپاہی ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے ایسے ہی جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے بچاتا ہے اور جہنم کے لیے ڈھال بن جاتا ہے روزے کے بارے میں فرمائے منصامہ رمضان ایمان و تصابہ غلف الحما تقدم جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اسی سجل و ثباب کی امید رکھتے ہوئے اللہ رب الامن اس کے سابقہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کتنا عظیم مہینہ ہے ہمارے گناہوں کی مفرت کا مہینہ ہے اور سلا رحیمی کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب الرامین مہینہ سے فرماتا ہے میرے بھائیوں لیکن معاملہ کیا ہے ہمارا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد جو مسلمان ہیں کئی طریقے ہوتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک تو کچھ ایسے مسلمان ہیں جنہیں اس رمضان کا کوئی فرق نہیں پڑتا شاید انہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا یہ دنیا دار لوگ ہیں بڑے بڑے تاجر سیٹھ مالدار لوگ سیاست داں انہیں پتہ بھی نہیں چلتا یا پتا اگر چلتا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے اوپر اس رمضان کا مہینہ آ جانے کے باوجود بھی. کوئی اہتمام نہیں کوئی خوشی نہیں اور نہ روزہ رکھتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں کوئی چیز نہیں کرتے اسے عام مہینہ جیسا سمجھتے ہیں جیسا عام مہینے ہوتے ہیں ویسے ہی عام مہینہ جیسا سمجھتے کوئی خاص اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے آج بہت سارے ایسے ہمارے نوجوان بھی ہیں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ نہیں رکھتے اور نہ ہی کچھ فرق پڑتا ان کے اوپر دھرلے سے دن کے اندر کھاتے ہیں یہاں تو الحمدللہ یہ چیز نظر نہیں آتی ہے لیکن ہمارے ملکوں کے اندر چیز پائی جاتی پہلے کچھ لوگ رمضان کے احترام بھی کرتے تھے بزرگوں کا احترام کرتے تھے روزے داروں کا احترام کرتے تھے لیکن آج صورتحال حال ایک دم بدل گئی ان کے سامنے دھرلے سے نوجوان پچیس سال کا لڑکا امتحان دینے جا رہا ہے ماں باپ کہتے روزہ مت رکھو امتحان پر فرق پڑ جائے گا پیپر ایسا نہیں جائے گا آخرت خراب ہو جائے چلے گا کوئی مسا نہیں ہے لیکن پیپر خراب نہیں ہونا چاہیے اچھا نمبر نہیں آئے گا اچھا رز نہیں آئے گا امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے کمزور ہو جائے گا ابھی عمر ہی کیا روزہ رکھنے کی ابھی تو پچیس سال کے ابھی کیا عمر روزہ رکھنے کی بعد میں روزہ رکھ لینا جب بوڑھے ہو جانا کیا گارنٹی ہے بوڑھے ہونے کی کیا گارنٹی ہے کہ انسان کو لمبی عمر ملے گی کسی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو آج یہ صورتحال بہت ہو گئی ہے کہ لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں ہمارے ملکوں میں جا کر کے دیکھے اٹھے کھٹے تندرست ہیں پچیس تیس تیس سال کے چالیس سال کے کچھ بیماری نہیں ہیں. خوب تندرست لیکن روزہ نہیں رکھتے کچھ ماں باپ بھی ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے ہی نہیں دیتے اپنے بچوں کو روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے فرق پڑے گا ابھی عمر ہی کیا ہے بعد میں روزہ رکھ لینا لوگ اسری کی باتیں کرتے ہیں میرے بچوں کو بچپن سے روزہ رکھوانے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ بڑا ہونے کے بعد روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل نہ ہو اس لیے سرب صالحین صحابہ کرام تعبین جو بڑے بڑے علم علما گزرے ہیں اپنے بچوں کو روزہ رکھوانے کی آڈر ڈالتے تھے انہیں کہتے تھے روزہ رکھو گے تو ہم آپ کو انعام دیں گے ہم آپ کو اکرام کریں گے ہمارے ہاں کیا ہے اچھا نمبر لے کر کیا ہوگے نیٹ میں انجینئرنگ میں فلاں پیپر میں ہم لوگوں کو پارٹی دیں گے آپ کے دوستوں کی پارٹی دیں گے سب کو پارٹی دیں گے یہ نہیں کہتے آپ روزہ رکھو گے ہم لوگوں کو پارٹے دیں گے آپ کو انعام دے دیں گے قرآن ختم کر لیں گے رمضان میں ہم آپ کو انعام دیں گے یا تحجد پڑھیں گے قیام اللیل پڑھیں گے تراوی پڑھیں گے ہم آپ کو انعام دیں گے یہ نہیں کہا جاتا آج آج یہ کہا جاتا اچھا نمبر لے کر آؤ گے ہم آپ کو بہت اچھا انعام دیں گے دنیا کے لیے انعام دیا جاتا دین کے لیے کوئی انعام نہیں دیا جاتا بھلا افسوس کا آلن ہے اس لیے بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو کہتا ہمارے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے ان کو اچھا نمبر چاہیے اسی میں کہتا کہ بھائی اگر روزہ رکھیں گے محنت نہیں ہو پائے گی اس لیے کیا کرتا ہے بچہ روزہ نہیں رکھتا ماں باپ کو بھی ماں باپ بھی نہیں اس کو روزہ رکھنے کا حکم دیتے تو میرے بھائی یہ صورتحال آج ہو گئی ہے ہمارے ملکوں کے اندر کی لوگ روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں ایک بڑی ایک حدیث آتی ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو جہنم میں الٹا لیٹے الٹا لٹکتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ ان کے جبڑے پھاڑے جا رہے ہیں ان کے جبڑوں سے منہ سے خون بہ رہا ہے تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کیا یہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے وقت ابھی نہیں ہوا سورج غروب نہیں ہوا پہلے افطار کر لیتے تھے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام البانی رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں جو انسان روزہ رکھے اور وقت سے پہلے افطار کر لے اس کے لیے سزا ہے کہ جاننے میں ان کو الٹا لٹکایا جائے گا ان کے جبڑوں سے خون بہہ رہا ہوگا تو جو روزہ ہی نہ رکھے اس کے لیے کتنی شخصہ ہوگی جو روزہ رکھے وقت سے پہلے افطار کر لے تو جو روزہ رکھے ہی نہ اس کے پاس کوئی عزر نہیں ہے اس کے پاس کچھ میں نے کوئی سبب نہیں ہے لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھ رہا ہے نہ کوئی بیماری نہ سفر نہ کوئی عزر نہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا روزہ میرے بھائیوں بہت عظیم عبادت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحبی نے سوال کیا کہ ہمیں ایسے عمل بتائیے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے تو آپ نے کہا روزہ کثرت سے رکھو کیونکہ روزہ جیسی کوئی عبادت نہیں ہے کیونکہ روزہ انسان کی شہوتوں کو توڑ دیتا ہے انسان برائیوں سے کٹ جاتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کے دربار میں آتا ہے اس لیے روزہ کے بارے میں فرمایا ہمایا کہ جیسی کوئی عبادت نہیں ابو امام الباہلی ایک ہی ہیں انہوں نے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اسے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ عام طور پر دن میں پیر جمعرات کو اس طریقے سے اور دنوں میں اب ابو امام الباہلی کے گھر سے دن میں دھواں نہیں دکھائی سنائی دیتا تھا دکھائی دیتا تھا پکنے کی کھانا وغیرہ جب پکتا ہے دھواں اٹھتا ہے دھواں نظر نہیں آتا تھا الایے کہ اگر کوئی مہمان آ گیا ہو تو اگر دن میں ان کے گھر کے اندر پیر جمعرات یا اس طریقے سے ہر مہینے میں تیرہ چودہ پندرہ کو یا شابان کے جو مہینے ہیں محرم کے مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر اگر دن میں دھواں نظر آ جاتا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے گھر کے اندر کوئی مہمان آیا ہوا ہمارے بھی نے وصیت کی یا ان کو فرمایا انہوں نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا اس کے اوپر عمل پیرا رہے تو روزہ میرے بھائی بہت اہم ترین عبادت ہے گناہوں کو معاف کر دینے والی عبادت اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو ایک طبقہ تو ایسا ہمارے معاشرے کے اندر جسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دھرنے کے ساتھ رمضان میں گناہ بھی کرتے ہیں شراب پیتے کھانا کھاتے بیڑی سگریٹ پیتے ہر گناہ کا کام کرتے کوئی فرق نہیں پڑتا رمضان کا بس جیسے عام مہینہ ویسے عام مہینہ ہے بہت برے لوگ ہیں یہ لوگ میرے بھائی بہت ہی برے لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس طریقے سے وہ دین کے ساتھ اور اللہ کے شریعت کے ساتھ معاملہ کرتے بہت برے لوگ ہیں ایسے لوگ جن پر کوئی فرق نہیں پڑتا نمبر دو ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں ایسے کچھ لوگ ہمارے ہاں. جو روزہ رکھتے ہیں یا تو پورا مہینہ روزہ رکھیں گے یا چند دنوں کا روزہ رکھیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے جی یا بہت ہو گیا تو آ کر کے صرف مغرب کی نماز افطاری کرنا رہتا وہ نماز پڑھ لیں گے بس باقی وہ نمازیں نہیں پڑھتے مکمل ہی نہیں پڑھتے ایسے بھی لوگ ہمارے یہاں پائے گے میرے بھائی روزہ زیادہ اہم یا نماز زیادہ اہم ہے نماز زیادہ اہم ہے جو نماز ہی نہیں پڑھے روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ ہے اس کا نہیں ہے امام اب نواز رحمتہ اللہ علیہ سوال کیا گیا کہ ایک بندہ روزہ رکھتا لیکن نماز نہیں پڑھتا کہا روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو کیونکہ روزے سے زیادہ اہم نماز ہے اللہ پر نبی پر ایمان کے بعد توحید کے بعد نماز ہے روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے نماز اسلام کا دوسرا رکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہوا جس رب نے روزہ فرض کیا ہے اسی رب نے نماز بھی فرض کیا ہے رب کی ایک بات مانے دوسری بات کو نہ مانے یہودیوں کی صفت ہے اللہ کی ایک بات کو مانتے تھے دوسری باتوں کو انکار کرتے تھے تو ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جو روزہ رکھ لیں گے یا کچھ پورا مہینہ یا کچھ دنوں کا روزہ رکھ لیں گے لیکن نماز وغیرہ نہیں پڑھتے کیونکہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ بہت ہو گیا جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے جیسے اور مہینوں کے اندر کرتے ہیں میرے بھائی یہ بھی غلط ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ نماز پڑھنا ضروری ہے یہ اسلام کا دوسرا اہم رکن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا سب سے پہلے عبادات میں سے نماز کا حساب لیا جائے گا اگر نماز انسان کی صحیح نکل گئی تو اس کے معاملے آسان ہو جائیں گے جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا اثر قارون کے ساتھ فرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ بن خلب کے ساتھ ہوگا اس لیے نماز بہت اہم ترین عبادت ہے ایک بندے مومن سے نماز کے چھوڑنے کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ہے تیسرے وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور کچھ دن نماز بھی پڑھتے ہیں بڑی پابندی سے نماز پڑھیں گے کیا جو تراوی بھی پڑھیں گے اور نماز بھی کچھ دن تک پڑھیں گے خاص طور سے فجر کی نماز کیونکہ شہری کرنا رہتا ہے افطار کی نماز مغرب کی نماز پڑھیں گے لوگ لیکن یہاں بھی دیکھا گیا کہ عام طور پر لوگ فجر کے کی بات کیا کرتے ہیں سو جاتے ہیں زور میں سوئے رہتے ہیں اصل میں بھی سوئے رہتے ہیں اور وہ سو کر کے پورا گزارتے ہیں رمضان کا روزہ زہر بھی غائب اصل بھی غائب مغرب پڑھ لیں گے عشا پڑھ لیں گے فجر پڑھ لیں گے تین نمازیں دو نمازیں غائب یہی ہے کہ شروع میں کچھ پڑھیں گے نمازیں خرابی وغیرہ بھی پڑھیں گے دس دن بارہ دن پانچ دن ایک ہفتہ ہے کہ نہیں ہے یہ آپ دیکھیے مسجدیں فل رہتی شروع میں جیسے جیسے روزہ گزرتا جاتا ہے مسجدیں خالی ہوتی جاتی ہیں ہے کہ نہیں شروع میں آپ پہلے دن دیکھیں گے آپ مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملے گی اور جو کبھی نماز نہیں پڑھتا سب سے پہلے آئے گا وہ اور جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں ان کو موقع نہیں ملے گا اگلے سب میں نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اگر کیا جائے گا کتنے دن دو چار دن پانچ دن اثر رہتا ہے اس کے بعد ختم جی ہاں. اس کے بعد پھر مسجد میں نماز پڑھنے کب آئیں گے جمعہ کی نماز پڑھنے آئیں گے یا ان کے پری مرضی جب چاہے پڑھ لے چاہے چھوڑ دیا میرے بھائی یہ جی بھی غلط ہے یہ نماز پانچ وقت اللہ ابراہم نے فرض کیا دن اور رات میں پانچ وقت نماز فرض ہے دو تین نماز کی وقت کی نماز نہیں فرض ہے یہ. اور میں نے بتایا کہ روزہ سے زیادہ اہم ہے نماز پڑھنا روزہ, نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں. جو روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز وغیرہ جو ہے کچھ دن پڑھیں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے چوتھی قسم لوگوں کی ہے میرے بھائیوں جو روزہ بھی رکھتے ہیں نماز وغیرہ بھی پڑھتے پابندی کے ساتھ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس سے نہیں بچ پاتے غیبت کرنا چول خوری کرنا برائی کرنا جب بیٹھیں گے تو غیبت چور خوری کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ قسور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھتے ہوئے جہالت کی باتوں کو جھوٹ باتوں کو اور جھوٹ پرمل کرنا کو نہ چھوڑے اللہ رب الامن کوئی ضرورت نہیں کھانے پینے کو چھوڑ دے ملامل بھی فلح صلی اللہ حاجہ فی داطام و شرابہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ کو جھوٹ پرمل کرنے کو نہ چھوڑے برا زبان کی برائیوں کو نہ چھوڑے تو اللہ رب کوئی ضرورت نہیں کہ انسان کھانے پینے سے دور رہے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہمیں تکلیف دے عذاب دے کھانا پینا دور رکھنا اصل مقصد نہیں ہے اصل مقصد اللہ اقبال ہمارے اور آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے رمضان کا مہینہ بہت بڑا تربیت گاہ ہے یہ یہ مدرسہ نہیں بلکہ یونیورسٹی ہے جہاں پر ہماری تربیت ہوتی ہے تعلیم دی جاتی ہے ہمیں سکھایا جاتا ہے تربیت کی جاتی ہے زبان کی حفاظت آنکھوں کی حفاظت دل کو پا کو صاف رکھنا عمل کرنا اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کو چیزوں سے ظلم و سے برائیوں سے روکنا یہ رمضان کا مہینہ ہمیں تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے اس لیے انسان جب روزہ رکھے تو زبان کا بھی روزہ رکھے صرف کھانے پینے سے دور رہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں اللہ کے سلک نے کیا فرمایا مل مدا قول ضرور بھی ہی فلاح صلی اللہ حاجہ جو آدمی جھوٹ کو نہ چھوڑے جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے اللہ ہر براہمن کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانے پینے کو چھوڑ دے اللہ نے کھانے پینے کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں یہ سب پاک ہمارے لیے پہلال ہیں پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہم سے کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف دیں کیونکہ دین آسان ہے دین کے اندر تنگی نہیں ہے اللہ ابن اس کے ذریعے سے ہمارے شہوتوں کو ہمارے اندر جو نفس ہمارا ہے یا برائیوں کی طرف جانے کا جو جانے کی طرف ابھارنے والی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللّہ ابن کنٹرول کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے اس لیے رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں ہماری تربیت کے لیے یہ نہیں کہ انسان کھانے پینے سے دور ہی اس کا مقصد ہو گیا ہے. یہ مقصد نہیں ہے رمضان کے روزوں کا رمضان کے روزوں کا مقصد اللہ فما کتبا علیہم کما کتباََ والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے سابقہ امتوں پر روزے فرض تھے تاکہ تمہارے اندر تقواہ پیدا تخوا یہ ایک انسان کسی کی غیبت نہ کرے تخوا ایک انسان کسی کی خوری نہ کرے جھوٹ نہ بولے یہ سب ساری چیزیں تقوی کے خلاف ہیں اللہ تعالی کے خوف کے خلاف ہیں اس لیے غیبت کرنا چغل خورنا ہمیشہ حرام ہے لیکن رمضان کے مہینے میں اس کی سنگینی اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ خیر اور نیکیوں کا مہینہ ہے عبادات کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے کے اندر اس کے کرنے سے اور زیادہ اس کا گناہ یا سنگینی بڑھ جاتی ہے تو ایسے بھی قسم کے لوگ ہیں اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے نمازیں بھی پڑھیں گے غیبت اور چغل خوری بھی کریں گے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو برائیاں ہی برائیاں کریں گے بدگمانیاں ان کے خلاف ان کے خلاف اور جو ہے تہمتیں اندام تراشیاں کسی کی ٹوہ میں پڑے رہنا اور غیبتیں کرنا اور چگڑخوری کرنا یہ ساری چیزیں عام رہتی ہیں انسان رمضان کے روزوں کا کوئی احترام نہیں کرتا جبکہ شریعت کے اندر یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کچھ کہے مان لیجئے جڑائی کرتا ہے جھگڑا کرتا ہے تو آپ اس کا جواب نہ دیجیے آپ یہ کہہ دیجئے کہ فلیح الروم سائمن آپ یہ کہتے کہ میں روزے دار ہوں بس آپ کو لڑائی جھگڑا کرنے کا حق نہیں دیا گیا آپ یہ کہتے میں روزے سے ہوں یہی سب سے بڑا جواب اس آدمی کے لیے حالانکہ اگر کوئی آدمی آپ پر ظلم کرے تو شریعت نے اتنا جتنا وہ آپ پر ظلم کرتا ہے اتنا آپ کو شریعت نے حق دیا کہ آپ اسے بدلا لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ معاف کر دیں اور زیادہ بہتر ہے لیکن روزے کی حالت میں نبی نے کیا فرمایا یہ کہتے انسان میں روزے سے ہوں بس آپ کہتے رہی جو کہنا آپ کو میں آپ سے نہ انتقام لوں گا نہ بدلہ لوں گا میں روزے کی حالت میں ہوں کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو مانے ہے رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ میں آپ سے انتقام لوں اور آپ جیسا میرے ساتھ برا سلوک کرے میں آپ کے ساتھ اسی برا سلوک کروں یہ روزہ رکاوٹ بنا ہوا ہمارے لیے یہ رمضان رکاوٹ بنا ہوا ہمارے لیے یہاں تک شریعت نے ہمیں اس کا حکم دیا تو ایسے بھی قسم کے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ایسے میرے بھائیوں یہ قسم لوگوں کی بھی ہے اور یہ قسم بہت زیادہ ہمارے ملکوں کے اندر روزہ بھی رکھیں گے خیر کا کام بھی کریں گے قرآن کی تلاوت بھی کریں گے تعجد بھی پڑھیں گے کام اللیل بھی کریں گے لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ اور وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں آپ دیکھیے ہمارے ملکوں کے اندر نماز کی پابندی روزہ سب کچھ قیام اللیل مسجدیں بنانا مدرسوں کی تعمیر کرنا بہت خیر کا کام کریں گے رمضان کے مہینے میں افطار کرائیں گے ہزار ہزار آدمیوں کا لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو روزہ اور نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے دنیا کے لیے ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا حکم ادا کر دیا آپ نے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس نماز اور اس روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ ابراہم انہیں عبادات کو قبول کرے گا یا اس آدمی کی عبادات کو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے محفوظ رہتا ہے اگر انسان شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا شرک کرنے سے صرف شرک والا عمل برباد نہیں ہوگا بلکہ شرک کرنے سے آپ کی نماز روزہ حجکت قربانی ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی اگر آپ کسی غیبت کرتے ہیں کوئی جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو جھوٹ کی سزا دی جائے گی اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے لیکن جو دیگر اعمال ہیں وہ کبھی برباد نہیں ہوں گے بشرتے کی اخلاص کے ساتھ آپ نے انجام دیا اللہ کے لیے آپ نے انجام دیا ریاکاری اور شہرت کے لیے نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام اعمال کا پورا بدلہ دے گا لیکن اگر آپ شرک کرتے ہیں تو اللہ حرمل آپ کے سارے امال کو برباد کر دے گا یہ روزہ حج نماز زکات قربانی کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کے یہاں کام نہیں آئے گی یہ کان میں بٹھا لیجیے اپنے دماغوں کے اندر گرے باندھ لیجیے یہ کہ شرک کرنے سے اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا دھوکے میں انسان نہ رہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں زکوٰۃ دیتا ہوں شرک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے ان نغلہ علیہ افسر وشر کا بھی وہ اکثر و مادون نظم اللہ تعالیٰ شرک علاوہ دیگر گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا ایسے لوگوں کے مار یہاں بڑی کسرتیں ہیں بہت زیادہ روزہ رکھیں گے لیکن رمضان کے مہینے میں جا کر کے شرک کرتے ہیں قبروں کا طواف قبروں پر سجدے قبروں پر نظر و نیاز وہاں پر جو ہے ساری چیزیں چڑھانا یہ ساری چیزیں کرتے ہیں گھراللہ کی قسمیں کھانا تعویز پہننا گنڈے پہننا یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں جبکہ اللہ کے سلوک کیا فرماتے ہیں تعویز گنڈا پہننا اللہ ابامن کے ساتھ یہ شرک ہے من اللہ قطمی متنفقتہ شرک جس نے تعویز لٹکایا دھاگا لٹکایا یا اس سے کوئی چیز اپنے ہاتھ پر یا اپنے گردن میں کہیں پر بھی کوئی چیز لٹکایا اللہ نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تاویز گنڈا لٹکاتا ہے کچھ چیزیں ایسی جو انسان لٹکاتا ہے وہ حرام نہیں ہے جیسے زیب زینت کے لیے انسان گھڑی پہنتا ہے عورتیں زیب زینت کے لیے جو ہے اپنے گلے کے اندر ہار پہنتی ہیں یہ زیب زینت کے لیے یہ نہیں بنا ہے لیکن وہی عورت اگر اس ہار کو اس لیے پہنتی ہے کہ ہمیں پریشانیوں سے بچاتا ہے یہ ہار تکلیفوں کو دور کرتا ہے یا تکلیفوں کے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب یہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتی ہے عورت. انسان گھڑی پہنتا ہے گھڑی پہنتا ہے اس نیت سے پہنتا ہے گھڑی کے ذریعے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں یہ بھی اللہ ضب کے ساتھ شرک ہے گھڑی وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے زیب و زینت کے لیے ہے تو زیب و زینت کے لیے انسان جو پہنتا ہے وہ چیز انسان کے لیے جائز ہے لیکن وہ زیب و زینت جو غیر مسلموں کی ہو وہ پہننا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کڑا پہنتے ہیں بہت سارے مسلمان عمرہ کرنے جاتے ہر ہفتے جاتے ہیں مہینے میں کتنے کتنی بار جاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں آپ دیکھیں کڑے ان کے ہاتھوں میں آپ دیکھیں گے دھاگے پہنے ہوئے کڑا پہنتے کہ نہیں بس ایسے میں نے پہننا کوئی مقصد نہیں یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر سکھ لوگ کڑا پہنتے ہیں غیر مسلم پہنتے ہیں غیر مسلم دھاگا بانتے ہیں دھاگا بادنے کے ان کا ایک تیوہار ہے مذہبی جس کو رکشا بندھن کہا جاتا ہے غیر مسلموں کا یہ ان کی مصابع... یہ ان کی تقلید ہے ان کی پیروی ہے یہ ان کی جو ہے کا نام ہے مشابت ہے اور اللہ کے فرماتے منتشہ قومن فو جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرتا اس کا شمار اسی میں سے ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے یہ, یہ حرام ایسا کرنا اگر جب آپ زیب و پہنتے ہوں تو بھی ناجائز ہے یہ کیونکہ ان کی نقالی ہے غیر مسلموں کی یہ ہرا میرے بھائیوں لہذا روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر انسان اللہ اربابن کے ساتھ شرک کرتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا دنیا میں ہے کہ روزہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کچھ اور ہے ہمارے ہاں معیار ظاہری چیزیں ہیں مال و دولت ہے اور جو ہے منصب ہے خوبصورتی ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں لوگوں نے معیار بنا رکھا اللہ کیا یہاں معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار یہ ہے کہ انسان خالص اللہ کے بات کرے تخوا اختیار کرے اور اللہ ابامین کے ساتھ شرک نہ کرے تبھی اعمال کا اللہ ابرامن بدلہ دے گا ورنہ ان تمام اعمال کے اللہ تعالیٰ کیا کوئی حیثیت نہیں ہوگی اللہ ضرات کی شکل میں ان کو اڑا دے گا میرے بھائیوں یہ ساری باتیں جو بتائی جاتی ہیں یہ ہمارے ملکوں کے اندر بہت کم سننے کو ملے گی آپ کو اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے یہ شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے مداعت اور خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے لوگوں کے داڑھیوں کو دیکھ کر کے ان کے پیشانی پر سجدوں کے نشانات دیکھ کر کے دھوکے کے اندر مت آئیے کہ بہت اچھے لوگ بڑے پرہیزگار لوگ نہیں سب سے بڑی پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے اس سے بڑی کوئی پرہیزگاری نہیں اس سے بڑا کوئی تقویٰ نہیں ہے اس لیے تقوا کی بنیاد توحید خالص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی ہے یہ سب سے بنیاد ہے توحید کی تخوا کی اگر انسان اپنے دنیا والے اسے متقل کہیں پرہیزگار کہیں بہت اچھے انسان تعجد گزار سب کچھ ہیں پڑھتے ہیں لیکن میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے جو سب سے اہم ترین نیکی ہے اگر وہی نیکی جو سب سے بڑا معروف ہے جو سب سے بڑا خیر ہے جو سب سے بڑی بھلائی ہے جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا کتابیں اتاری ہمارے اور آپ کی تخلیق ہوئی جنت اور جہنم بنایا گیا اگر وہی چیز نہیں پائی جائے گی تو ان تمام چیزوں کے پانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اللہ کے یہاں یہ ہے کہ انسان توحید کو پر قائم رہے اللہ تعالی کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرے اللہ کے بات کرو اللہ تعالی کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو ذرہ برابر بھی اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرو معمولی بھی ذرہ اور بکھی کے پر کے برابر بھی اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرو جب رب تم کا پا... تمہیں وہی رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا وہی تمہاری باتوں کا مستحق بھی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر کے دوسری کی بات کرو گے اللہ عرب رامن کبھی اس کو قبول نہیں کرے گا اللہ کی لانت ہوتی ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں اللہ کی لانت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں فصل رب بھی کمنہر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے اللہ کے نام پر قربانی کیجیے اللہ کے نام پر جانور ذبا کیجیے اور ایسی جگہ دبا کیجیے جہاں پر شرک نہ ہوتا ہو اگر شرک جہاں ہوتا ہے وہاں جانور دبا کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہی آپ جا کے مزاروں پر جانور دبا کیجئے مندر میں جائیے گرودوارے میں جائیے چرچ میں جائیے وہاں جانور دبا کیجیے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ شرک ہے ربر آرمین کے ساتھ یہ حرام ہے ایسی جگہ آپ دبا کر رہے ہیں جہاں شرک ہوتا ہے لہٰذا وہ بھی شرک مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر جلح کا نام آپ نے لیا تو شرک صرف یہ نہیں گھی اللہ کا نام لینا ہمارے یہاں لوگ دھوکے میں ہیں کہتے یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نام پر جانور دبا کیا شیر کیسے ہو اللہ کے علاوہ اگر کسی اللہ کے علاوہ کریں گے جانور دبا وہ تو شرک ہے یہ بھی شرک ہے ہمارے بھی سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ میں نے نظر مانی ہے بوانا ایک جگہ جا کے میں اوٹ دبا کروں گا ہمارے بھی ان سے دو سوال کیا تھا پہلا سوال یہ کیا تھا کہ کیا کبھی وہاں زمانے جاہلیت کے اندر کسی بدھ کی پوجا ہوتی تھی کہا کہ نہیں کہا کیا کبھی وہاں مذہبی غیر مسلموں کا تیوہار لگتا ہے غیر مسلموں کی عید ہوتی ہے وہاں پر مذہبی عید کہا نہیں تب جا کر جانور کرو. دو سوال تو کیا تھا کہ جانور وہاں کرو گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا یہ صاحبی یہ کیا اگر اللہ کے نام پر جانور زبا کرتے کیا عبد القادری جیلانی کے نام پر عیساء اللہ اسلام کے نام پر یا کسی پیر اور فقیر کے نام پر جانور زبا کرتے۔ عبد القادری تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے یہ جو پیر جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں جیسے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کیا ان کے نام پر جانور دبا کرتے یا عشا علیہ کے نام پر جانور دبا کرتے نہیں وہ صحابی اللہ کے نام پر جانور دبا کرتے لیکن ہمارے نبی نے کہا پوچھا ان سے اگر وہاں بہت پرستی ہوتی تھی اگر بدھ کی پوجا ہوتی تھی غیر اللہ کی بات کی جاتی تھی تو وہاں پر جانور دبا کرنا جائز نہیں ہوگا کبروں اور بازاروں پر کیا ہوتا ہمارے یہاں وہاں جا کر کے انسان جانور کرے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پورا پڑھ دے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا حرام ہے ایسا کرنا اس لیے ہمارے میں نے پوچھا تھا ان سے یہ سوال تو دھوکے میں نہ رہیے کہ ہم تو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں بھئی شرک کیسے ہو جائے گا ہم تو بسم اللہ اللہ بر کہتے ہیں کہ شرک کیسے ہو جائے گا تو کہ شرک کی کیا اڈے پر اپ نے اس کو ذکر کیا شرکی کی اڈے پر اپ اس کو ذبح کیا اس لیے حرام ہے اس لیے قبرستان میں نماز پڑھنا منع کیا گیا کیوں منع کیا گیا اپ میں اللہ کے لیے پڑھ تو بھی حرام ہے یہ اس لیے قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے آپ کا وہاں نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے آپ گویا کہ اس کے لیے بات کرتے منع کیا گیا شریعت کے اندر قبر کے اندر نماز نہیں پڑھ قبرستان پہ جا کر کے تو میرے بھائی دھوکے بنا رہے ہیں ہم اللہ کا نام لے کر دبا کرتے ہیں یہ جانور ہمارے حلال نہیں اگر کب وہاں پر شرک ہوتا ہے تو وہاں پر جانور زبا کرنا بھی حرام اور ناجائز ہوتا ہے غیر مسلموں کا مذہبی میلہ ہے مذہبی ان کے دین سے جڑا ہوا میلہ اس میں بھی جا کر کے جانور زبا کرنا حرام اور ناجائز ہے کیونکہ ان کے مذہب سے تعلق ہے گو کہ آپ ان کے مذہب کو سچ مان رہے ہیں ان کے مذہب آپ کو صحیح مان رہے ہیں گنپتی ہے دیوالی ہے ہندو غیر مسلموں کی آپ جا کر کے یا کرسچین کی جو تیوہار لگتا ہے ان کا مذہبی میلہ میں کہتا ہوں مذہب دین سے جڑا ہوا عام میلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مذہبی دین سے تعلق ہے اس کا اس میلے کا دین سے ہمارے عید بقرعید ہوتی ہے دین ہے یہ عید بقرعید نماز پڑھنا ایسے اگر دین سے تعلق رکھتا ہے ان کا میلا ان کا تیوہار وہاں پر جانور جا کر دبا کر کے بیچنا یہ حرام ہونا جائز شرک ہے میرے بھائیوں کیونکہ آپ ایک خیر مسلم کے دین کو گئے کی برہب مانتے ہیں گوہے کی سچ مانتے ہیں اس کی عید میں آپ جاتے ہیں اس کے تیوہار میں آپ جاتے ہیں اس کے مذہبی تیوہاروں کے اندر شرکت کرتے ہیں جا کر کے ان کو تقویت پہنچاتے ہیں مدد کرتے ہیں جانور دبا کرتے ہیں میلہ بڑھانے میں تعاون کرتے ہیں یہ حرام ہونا جائز تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیے اگر انسان شرک کرنے والا ہوگا اللہ ابامین اس کے روزے کو قبول نہیں کرے گا دنیا کے اندر کہا جائے گا روزے دار ہے سب کچھ کہا جائے گا لیکن آخرت میں اللہ کے ترازو کچھ اور ہے اللہ کے میزان کچھ اور ہے ایسے آدمی کا روزہ نماز تمام چیزیں باطل ہو جائیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو اللہ العالمین معاف نہیں کرے گا جب نہیں معاف کرے گا تو کہاں جائیں گے جنت کے اندر جائیں گے بھی کے اندر جائیں گے اللہ نے مشرقین پر جنت کو حرام کر دیا ہے لہذا یہ روزہ نماز یہ کام نہیں آئے گی اگر انسان اللہ ربرمین کے ساتھ شرک کرتا ہے مکہ کے مشرق بھی طواف کرتے تھے حج کرتے تھے قربانیاں کیا کرتے تھے سب کیا کرتے تھے لوگ لیکن کوئی فائدہ نہیں لہذا شرک سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے آخری قسم ان لوگوں کی ہے میرے بھائیوں جو رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں رمضان کے مہینہ آتا خوش ہوتے ہیں اللہ کی باتیں کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں خیر کے سارے اعمال کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں غیبت گیبتغلخوری سے بھی بچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی نہیں کرتے ہیں اللہ کی خالے سے بات کرتے ہیں آپ ان لوگوں میں سے بنیے جو سب سے بہترین قسم ہے سب سے اعلیٰ قسم ہے سب سے نیک لوگوں کی قسم ہے اللہ کے دینداروں کی اللہ کے محدود مندے کی جس رمضان کے مہینے سے خوش ہوتے صلب انتظار کیا کرتے رمضان کے مہینے کا کہ آئے گا ہم نے کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو اجر زیادہ دے گا انتظار کرتے ہماری عمریں کم ہیں ہمارے پاس نیکیاں کم ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مامولی نیکی پر بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دیتا ہے پرانے زمانے میں عمریں زیادہ ہوتی تھی ایک ایک ہزار لوگوں کی عمر ہوتی تھی آج کے زمانے میں ساٹھ ستر اسی سال نبے سال لیکن مختصر عمل اور ثواب زیادہ یہ اللہ تعالیٰ کا اجر اس کا احسان ہے اللہ اب العلامین کا فضر اور اس امت کے لیے یہ امت سب سے بعد میں آئی دنیا کے اندر لیکن سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گی وہ امت جو مہدین ہوں گے جو اللہ رب العامن کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہوں گے کیونکہ شیر کرنے والوں پر اللہ جنت کو حرام کر دیا تو غرض کہ یہ ہے میرے بھائی وہ ہم خوش ہو جائیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ اللّہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرنے والا ہے اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں نئے کام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائیوں سے محفوظ رکھے ہر خیر کا کام کرنے کی توفیق دے اللہ ابرامین ہماری زبانوں کی حفاظت کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم زبانوں کی حفاظت کریں ہمیشہ سے نماز کی پابندی کریں قرآن کی تلاوت کریں اور جو بھی خیر کے اعمال اس مہینے کے اندر بسلون ہیں ان تمام چیزوں کو ہم انجام دے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے ورنہ مہینہ نکل جائے گا کچھ افسوس کچھ ہاتھ, حاصل نہیں آئے گا کہیں گے بہت جلدی مہینہ چلا گیا کوئی جلدی مہینہ نہیں جاتا ہے جلدی نہیں جاتی کوئی چیز اگر آپ اس وقت کو صحیح جگہ استعمال کریں گے وہ چیز آپ کے لیے بابرکت ہوگی ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہوگا رمضان مبارک رمضان مبارک خوب بھیجیں گے صرف بھیجیں گے کیا کریں گے مثالہ اور میسج صرف بھیجتے ہیں لیکن اس مہینے کے مطابق عمل نہیں کرتے صرف میسج بھیج دینے سے رمضان بابرکت نہیں ہو جائے گا غیر مسلموں کو بھی رمضان ملتا ہے جو شراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں ان کو بھی رمضان ملتا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس رمضان کے مہینے میں جب آپ اس کے مطابق عمل کریں گے تب یہ مہینہ آپ کے لیے بابرکت ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو میسج بھیج دینے سے مسئلہ نہیں حل ہو جائے گا کہ رمضان کا مہینہ آئے گا رمضان مبارک رمضان مبارک سب سے کہتے پھر رہے میسج پر میسج ڈال رہے ایک سے ایک میسج آ رہا سب ڈالا جا رہا ہے لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کا میسج ڈالنے سے میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی مانو مسلمان بنائے اللہ ہمیں حقیقی مانو میں مسلمان بنائے صرف زبان سے کلمہ پڑھ کر کے ہم نے اسلام میں داخلہ تو لے لیا ہے لیکن اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا جیسے ایک بچہ داخلہ لیتا ہے کسی مدرسے کے اندر کسی اسکول میں داخلہ صرف اس کا ہوتا ہے امتحان لینے کے بعد اس کو ڈگری دی جاتی ہے ایسے ہم نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل تو ہو گئے لیکن اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا پڑے گا عمل کے ذریعے سے بادات کے ذریعے سے توحید پر قائم رہ کر کے شرک سے دور رہ کر کے اللہ کے تمام احکام پر عمل کر کے اور اللہ رب الامن جن چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں دور رہ کر کے انسان اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ ہم مسلمان ہیں یہ ضروری ہے میرے بھائیوں. آپ نے میں داخلہ لے لیا ہم تو بیٹا کہتا ابو سے کہ ابو میں نے جو ہے ایم فل میں داخلہ لے لیا بارہویں میں لے لیا میں لے لیا میں بن کے نہیں کب بنے گا وہ جب اس کو ڈگری میں لے گی امتحان پاس کرے گا ابھی تمہارا صرف داخلہ ہوا ہے اس لیے میرے بھائیوں عمل کی ضرورت ہے عمل اللہ تعالیٰ ہمارے صورتوں کو اور ہمارے اور ہمارے اس کو نہیں دیکھتا مالداری کو ہمارے اللہ اب ہمارے امال کو اور ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کی ضرورت عمل کی ضرورت ہے صرف زبان سے کلمہ پڑھ دینے سے انسان کے لیے فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ البامین ہمیں نئے کامال کرنے کی توفیق رائے سنائے اللہ ہمیں توحید خالص پر قائم رکھے اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے امین بار کا اللہ علیہ فرقان عظیم و نافان بالآیات ذکل حکیم انتہا جواب ان کا مرکبر رو الحمد رب العالمین